Assalamu alaikum my dear students, we are ready to begin a new session and this session is now going to be an integration of all those concepts which we have been learning in management. The reason I'm saying it's going to be integration, because remember we learned about different management theories. مثلا نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی سٹی ناظم کے آفس میں جائیں یا اگر فرض کیجئے صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں کسی سیکرٹریٹ کے آفس میں آپ جانے کا اتفاق ہو یا نیشنل ہیڈ کوارٹر یعنی اسلام آباد میں کسی آفس میں جانے کا آپ کا اتفاق ہو تو غور کیجئے گا کہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ بیوروکریٹک مینجمنٹ سائنٹیفک مینجمنٹ کم از کم یہ تین نام تو ہم نے بہت ڈٹیل میں ان کے پرنسپلس کو ان کے آبجیکٹوس کو لرن کیا تو غور کیجیے گا کہ ان فنکشنز میں سے کون سے فنکشنز وہاں پر امپلیمنٹڈ ہیں اور پھر اگر وہ امپلیمنٹڈ ہیں تو کیا فرض کیجیے بیوروکریٹک مینجمنٹ کے جو پرنسپلس تھے وہ سب کے ساتھ امپلیمنٹڈ ہیں یا ابھی کچھ رہتے ہیں یعنی وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ موجود ہیں یا ابھی اس میں کچھ مزید گیپس ہیں یہ فرض کیجیے اگر ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں ہینری فوائل کے چودہ پرنسپلس جو ہم نے لرن کیے کسی گرامر اسکول کی آرگنائزیشن کو دیکھیے گا کسی بینک پہ نظر ڈالیے گا اور خاص طور پر اگر وہ بینک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا ملٹی نیشنل گلوبل بینک ہو تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے وہ پرنسپلس چودہ کیسے وہاں پر امپلیمنٹڈ ہیں ٹاپ مینجمنٹ مڈل مینجمنٹ نان مینجرس آپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں چین آف کمانڈ کیسے ہے چین آف ڈائریکشن کیا ہے اسپرٹ کیسے پریویل کر رہی ہے دیکھیے یہ جو مینجمنٹ پرنسپل ہم لرن کرتے ہیں اس کا مقصد یہی یہ ہے کہ آپ ان کو اپلائی کیجیے تھوڑی از گڈ وی لرن دس ان کلاس بٹ وٹ از مور امپورٹنٹ دیٹ ہاؤ اٹ از امپلیمنٹڈ وین یو گیٹ دوز پرنسپلز امپلیمنٹڈ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہم نے سسٹمس تھوری کی بات کی تھی کوانٹیٹیو مینجمنٹ کی بات کی تھی اور ہاں ایک نہایت اہم ارا ایسا آیا تھا جس میں ہم نے کہا کہ ہیومن ریلیشنس موومنٹ اور اس سے ریلیٹڈ تھھیوریز اور خاص طور پر ہیرارکی آف نیڈ یاد ہے کس کی وہ تھوری ہے میزلوز ہیرارکی آف وہ تھوری اپنی جگہ امپٹینٹ ہے ایک اور تھوری جس کا ہم نے نام لیا تھا تھوڑی ایکس اینڈ وائی اس کو بھی یاد رکھیے گا اور پھر جب آپ کو ایسے مینیجر سے انٹریکشن کا گفتگو کا نیگوشن کا کچھ ڈسیزن میکنگ کا اتفاق ہو پھر کمپیئر کیجئے گا کہ یہ پرنسپلس کیسے امپلیمنٹڈ ہیں اور اگر آپ کو موقع ملے دیکھیے بات تو اصل یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ ان پرنسپلس کو آپ ان تھوریز کو کیسے امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کی آرگنائزیشن ایفیشئنٹ بھی ہو اور افیکٹو بھی ہو اب آئیے ان تمام تھوڑیز کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون سی آج یا کل یا فیوچر میں امپلیمنٹ آپ کرنا چاہیں گے آل دیز تھیوریز آر گڈ یو ڈیولپ یور مائنڈ یو پک اپ دیز پرنسپلز اینڈ یو ول پٹ دم ان پریکٹس ان اینی آف دی آرگنازیشن میٹ بی it ٹی میٹ بی مینوفیکچرنگ be service. But now the question is, when we ٹیک an organization and the system theory which we learned last time, اور یاد ہے میں نے آپ کو کون سی ایگزامپل دی تھی اس وقت یاد کیجیے میں نے آپ کو پی سی کی ایگزامپل دی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ پرسنل کمپیوٹر یو کال اے ڈیسک ٹاپ فور ایگزامپل میں آؤٹ اس کا ایک ہے ان پٹ اس کا ایک کمپونیٹ ہے پھر ہم نے ایک تیسرا نام لیا تھا ٹرانسفارمیشن پروسیس کے لیے سی پی یو وہ باکس یہ اس کے تین میجر کمپوننٹ ہو گئے یعنی یوں کہیے کہ کسی کمپیوٹنگ سسٹم کے لیے یہ تین کمپونیٹس نہایت اہم ہیں اس کے بغیر کوئی بھی ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگا سو اندر وڈس system is made up of certain interrelated components you put them together you give some input let there be some computing or processing and you get certain output اب اس پرنسپل کو جو ہم نے سسٹم تھوڑی سے learn کیا ہم چاہیں گے کہ آرگنائزیشن پر اپلائی کریں ہم کہنا یہ ہی چاہتے ہیں کہ وہ وہ چاہے سٹی گورنمنٹ میں رن ہو رہی ہے وہ کسی بینک میں رن ہو رہی ہے وہ کسی مینوفیکچرنگ آرگنازیشن میں ہے آئی ٹی میں whatever ایور دیٹ آرگنازیشن از ریمبر وی سیڈ آرگنازیشن از این اینٹی وچ از گوئنگ ٹو اچیو ود دی ہیلپ آف پیپل سرٹن گولس وچ دے ہیو این تو ہم کہنا یہ ہی چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو ایک سسٹم کے طور پر ذرا لرن کرنا چاہیں گے کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس کے مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں جب آپ کسی آرگنائزیشن کو ایک سسٹم کے طور پر لیں یعنی سسٹم کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ کچھ ان پٹ ہوگی میں نے نام لیا تھا کچھ تھرو یا ٹرانسفارمیشن پروسیس ان پہ تھرو پٹ تو تین کمپونیٹس تو کم از کم اس آرگنائزیشن کے ہونے چاہیں. پھر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ چوتھا کمپونیٹ کیسا ہوگا اور مقصد یہ ہوگا اب یہ جو مینجمنٹ تھوریز ہم نے لرن کی ان کو انٹیگریٹ کر کے آرگنازیشن پر ایز اے سم وی ٹیک دا ہول آرگناز ون سسٹم اینڈ ویڈ بی ٹیک دس آرگنازیشن ایز اے سم ہاؤ does it وک ہاؤ does it ایفیشنٹلی پروڈیوس اٹس پروڈکٹس وٹ آر دوز فیکٹرز وچ افیکٹ دی آرگنازیشن بالکل ایسی بات ہے کہ جب ہم ڈیسک ٹاپ کی بات کر رہے تھے تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر ڈیسک ٹاپ میں اس کے سی پی یو پہ وہ جو چھوٹا سا فین لگا ہوا ہوتا ہے اگر وہ فین کسی وجہ سے آپ کو یاد ہے وہ فین کس لیے آئی شور sure کہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہوں گے لیکن وہ اسٹوڈنٹس جن کا آئی ٹی سے تعلق نہیں ہے سوچئے ذرا کہ ڈیسک ٹاپ کے اس سی پی یو کے اندر مدر بورڈ پر جو پروسیسر ہے جس کو آپ پی فور کہتے ہیں پی تھری کہتے ہیں وہ جو پروسیسر ہے اس پر ایک چھوٹا سا فین لگا ہوا ہوتا ہے وہ فین کس لیے ہے؟ ایک فین پروسیسر پر لگا ہوا ہے ایک فین پھر پورے اس سی پی یو کے جو باکس ہے اس کے لیے بھی لگایا ہوا اگر یہ فین کسی وجہ سے شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آف ہو جائے ذرا سوچیے کہ پھر اس فیکٹر کا اس سسٹم کی پروسیسنگ پر کیا فرق پڑے گا ذرا سوچیں سوچ کے جواب اس کا اپنے مائنڈ میں میک اپ کریں آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس تو فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے میں نان آئی ٹی کے اسٹوڈینٹس جو بیٹھے لرن کر رہے ہیں کو جواب سمجھ میں آیا دیکھیے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے جب ڈیٹا کمپیوٹ ہو رہا ہے پروسیسر آن ہے کبھی اس باکس کو کھول کے دیکھیے گا دا ل آف ہیٹ وچ از بینگ پروڈیوسڈ ایف سم ہاؤ دا فین از آف دا پروسیسر ول گیٹ وارم اینڈ مے بی دین ہاٹ اینڈ دین اٹ مے گیٹ شارٹ اس کے بعد جب شارٹ سرکٹ ہوگا تو اس کی پروسیسنگ ختم ہو جائے گی بالکل اسی طرح سے کسی بھی سسٹم کے اندر جب اس کا کوئی کمپونیٹ کسی فیکٹر کی وجہ سے دیکھیں یہ پنکھا جو بند ہوا جو اس کی ہیٹ کو ڈسیپیٹ کر رہا تھا تو پنکھا ایک فیکٹر ہے جس نے پروسیسر کی ایفیشنسی پر ایفیکٹ کیا جس کی وجہ سے پورا سسٹم ہالٹ ہو گیا اسی طرح سے آرگنائزیشن اگر ایک سسٹم ہے تو اس کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کوئی ایک یونٹ سم ہاؤ اف اٹ ڈز ناٹ فنکشن کیوں function وہ properly نہیں کرے گا وہ کچھ فیکٹرز ہم دیکھنا چاہیں گے تو ہم یہ لرن کرنا چاہیں گے کہ جب اس سسٹم کے تمام یونٹس میں جو آپس میں انٹر ہیں کوئی ایک یونٹ سلو ہو جائے مل کرے ہینگ ہو جائے کوپریٹ نہ کرنا چاہے کمیکیٹ نہ کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا اس آرگنائزیشن کا اور پھر اس آرگنازیشن کے کسٹمرس کیا اس کو پہچان پائیں گے مائی ڈیئر دی آنسر از یس وہ مارکیٹ میں وہ آرگنائزیشن زیادہ عرصے سروائو نہیں کرے گی اس کمپنی کے پروڈکٹ کوالٹی کے پروڈکٹس نہیں ہوں گے اس لیے کہ اس کے سسٹمس آپس میں کمیکیٹ نہیں کر پا رہے تو آج ہم یہ لرن کرنا چاہیں گے کہ پھر آرگنائزیشن ایز اے سسٹم کیسے ورک کرتی ہے اس میں آپ کوئی بھی اپلائی کیجیے لیکن آرگنائزیشن ایسے سسٹم کیسے ورک کرتی ہے اس پہ کون سے فیکٹر اثر کرتے ہیں کیسے آپ کو ان فیکٹرس کو ڈیل کرنا ہے کیسے مینج کرنا ہے اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک گڈ سین دیٹ یور آرگنازیشن ول بی ایفیشنٹ اینڈ افیکٹو سو آر یو ریڈی ٹو لرن نیو کانسپٹ آئی شیور یو آر لیٹس ڈو اٹ یہ کچھ بریف ریکپ تھا جو ہم نے کیا پچھلے سیشن سے ہم بات کر رہے تھے آرگنازیشن ایز اے سم آرگنائزیشن کی بات کرنے سے پہلے سسٹم کے بارے میں سسٹم تھوڑی جو ہم نے مینجمنٹ تھوریز کے اندر لرن کی اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اسلائڈ اپنے سسٹم پر اپنے سامنے اسکرین پر دیکھیے گا ہر سسٹم کے کچھ لیول ہوتے ہیں اگر ہم اسے اسپیسیفک سے جنرل کی طرف آئے یعنی باٹم سے ٹاپ کی طرف آئیں تو لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیے لیول کے کالم میں سب سے نیچے ہم نے لکھا سیلولر کسی بھی سسٹم کو ذہن میں جب آپ لائیے تو سب سے پہلے اگر وہ بایولوجیکل سسٹم ہے اور دیکھیے بایولوجیکل سسٹم ہم کیوں کہہ رہے ہیں بایولوجیکل سسٹم ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بایولوجی کے سسٹم انسان اینیملس پلانٹس دے آر آل بایولوجیکل سسٹمس اور کسی بھی بایولوجیکل سسٹم کے اندر سیل اس کا سب سے باٹم level پر سسٹم کا حصہ ہوتا ہے اٹس این انٹیکٹ ون یونٹ کمپلیٹلی ریڈی ود آل دی انفارمیشن ٹو پرفارم اٹس ہم نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم ہے تو سیلولر لیول پر پھر اگر آپ اس کے باٹم پر لیول نمبر 1 پر سیل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر انڈیویجل سیل کی ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجل سیل میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا آپ میرے سے جن کا بایولوجی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہر سیل کی اپنی ایک سیل میمبری ہوتی ہے وہ اس کی باؤنڈری ہے پھر اس کے کچھ کمپونیٹس ہوتے ہیں یعنی ہر سیل اور خاص طور پر ایون وہ سیل بھی جو سنگل سیل بیکٹیریا کہلاتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک کمپلیٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے اپنے کمپوننٹس ہوتے ہیں لیکن کسی بھی سسٹم کے اندر سیلولر لیول پر انڈیویجل سیل کے اندر انفارمیشن کہاں پر سٹور ہوتی ہے آپ نے نام سنا ہوگا سیل کا نیوکلس تو عزیز طلبہ و طالبات جو سیل کا نیوکلس ہے دیٹ کیریز دی انفارمیشن ان ادر دیٹ از دی ٹاپ مینیجر آف دا سیل ہم نے ٹاپ مینجمنٹ کی بات کی تھی نا جہاں سے آرگنائزیشن کنٹرول ہوتی ہے تو اگر سیل کو انڈیویجل سیل کو ہم ایک کمپلیٹ آرگنائزیشن کے طور پر لیں تو سیل کا نیوکلس اس کا ٹاپ مینیجر ہوگا اس کا ماسٹر کنٹرولر ہوگا کنٹرولنگ فنکشن آ گیا نا اسی طرح سے اس کے اور دوسرے کمپونیٹ ہے لیکن آئیے ہم اس کانسیپٹ کو آرگنائزیشن پر جب اپلائی کرتے ہیں تو انڈیوجل سیل کے بعد اب آئیے آپ ایک اسٹیپ ہائر آرگینک لیول پر کیا مطلب اس کا اب آپ ایک انسان کے اندر آپ بات کرتے ہیں جی کڈنی سیلس کڈنی ہے ہارٹ ہے لنگس ہیں آئی ہے برین ہے keep on counting how many organs you have how about liver ان میں سے جتنے آرگنس کا میں نے نام لیا ہے ہر آرگن کے اندر اس کے اپنے انڈیویجل cells ہیں kidney سیلس میکس کڈنی lungs سیلس میکس لنگس برین سیلس میکس اے برین اچھا پھر لازمی بات ہے انڈیویجل ٹو انڈیویجل انسان کے اندر تقریباً برین سیلس کی کوانٹٹی ایک جیسی ہوگی کوالٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے اس کا ڈی ایل اے کا کانٹینٹ وہ کیا فنکشن پرفارم کرے گا وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یعنی انسان کو اگر آپ ایز اے سسٹم لیں اور اس کو کمپیئر کریں فر ایگزامپل ود اندر بایولوجیکل سسٹم کو ایگزامپل لیجیے لیٹس ٹیک ایگزامپل آف چکن تو دیکھیے چکن کا بھی مرغی کا بھی دماغ تو ہوتا ہے نا برین اس میں برین cell بھی ہوں گے لیکن جو برین سیل چکن کے ہوں گے اس کی اماؤنٹ اس کی کوالٹی اس کی نیچر آف انفارمیشن بالکل مختلف ہوگی انسان کے برین میں جو سیلس ہیں اگرچہ وہ بھی برین سیل کر لائیں گے تو سیلس انڈیویجل پھر آپ نے جب ان سیلس کو اکٹھا کیا تو آپ نے کہا جی آرگینک لیول پر آرگنز بن گئے ایک اسٹیپ اور اوپر آ جائیے اس کو ہم کہتے ہیں آرگنیزمک یہ کڈنی سیل یہ لنگ سیل یہ برین سیل کس کے ہیں انسان کے ہیں چکن کے ہیں منکی کے ہیں ہارس کے ہیں یہ آرگنائزیشن کیسی ہے اس میں انڈیویجلس کیسے ہیں یاد ہے ہم نے مینجمنٹ تھوریز پڑھتے ہوئے ایک level پر یہ بات کہی تھی وٹ کائنڈ آف ورکرس وی آر ٹاکنگ آر دے سائنٹفک وکرس آر دے ہیومن ورکرس دے آر ہیومنس دا کوشچن از ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دم دس ویئر دا مینجمنٹ تھوری کمز این انڈیویجل سیل گینک میں کڈنی لور سیل آرگنیزمک لیول پر انڈیویجلس تیسرا لیول آ گیا نا اب اور اوپر اٹھیے انڈیویجلس کو اکٹھا کیجیے you will form a department, you will form a work group, this would be an organization of individuals placed in a systematic disciplined way. ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں ون آف دی پرنسپل ہینری فایل نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دیر شوڈ بی سم آرڈر بالکل اسی طرح سے یو پٹ انڈیویجلس ٹوگیدر ٹو ڈو اے سیملر ورک اینجوکل ڈپارٹمنٹ میں ایگزامپل دیتا ہوں اس کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ انڈیویجلس جو انڈیویجل level پر تو ان کا ڈی ان کی kidneys ان کے لیبر مختلف ہیں individuals and those individuals who are responsible to perform the functions of marketing you put them in one department you organize them you give them certain jobs to do and you call it marketing department production department production department کے اندر وہ تمام individuals ہوں گے جو پروڈکشن related ریلیٹڈ وٹ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ سیلز فنکشن والے کو یا سیلز پرسن کو پلیس کر دیں تو سیلز فنکشن اور اکاؤنٹنگ فنکشن دو مختلف فنکشن ہیں دو مختلف ڈپارٹمنٹ ہوں گے اور آپ ان کو الگ الگ کمپارٹمنٹ کریں گے آرگنائز کریں گے اور سسٹم کو بلڈ کرنے کے اندر ہر کمپوننٹ ہر یونٹ ہر ڈپارٹمنٹ ہر ورک گروپ انٹیگریٹ ہو کر اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرے گا اب ایک سٹیپ اور اوپر آ جائیے کہ اب یہ ڈپارٹمنٹ کو ملا کر آپ ایک ڈویژن بناتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس کو ملا کر آپ ایک ڈویژن بناتے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ کون سا ڈویژن فرض کیجئے آپ یہ کہیں گے یہ الیکٹرانک گڈس ڈویژن ہے یہ کنزیومر گڈس ڈویژن ہے الیکٹرانک ڈویژن کی جب آپ بات کریں گے تو اس میں کس قسم کے پروڈکٹس بن رہے ہوں گے اس میں ٹی وی وی سی آر انی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو الیکٹرانک اب اس ڈویژن کے اندر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا کچھ ڈپارٹمنٹس مل کر انہوں نے ایک ڈویژن بنایا اب اسی طرح سے کنزیومر گڈس کنزیومر گڈس میں کیا چیزیں مثلاً آ جائیں گی جو آپ ڈیلی کنزیوم کرتے ہیں سوپس شیمپوز آئلز، نیچرلی یو نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف پروڈکشن یو نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف انگریڈیئنٹس نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف پروسیجر ٹو پروڈیوس دوز کائنڈ آف مٹیریلس لیکن اگر آپ ان ڈپارٹمنٹس کو وہاں پر آپ انٹیگریٹ کر دیں گے that would be called a division. اور ایک organization کے اندر کاپورٹ level پر مختلف divisions ہو سکتے ہیں ایک organization کے اندر کاپورٹ level پر ایک گروپ ہو سکتا ہے جو پیپر بنا رہا ہو ایک دوسرا گروپ ہے وہ سگریٹ بنا رہا ہے ایک لازمی بات ہے کہ سگریٹ بنانے کے لیے پیپر اور ٹوبیکو دونوں چاہیے ہوں گے ایک ہو سکتا ہے کہ تیسرا گروپ اس کے اندر انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کوئی آئی کے طور پہ کام کر رہا ہو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر آئی سوری پی پی تو یہ تینوں کمپنیاں کسی ایک بڑے گروپ کا حصہ ہیں اپنے اپنے الگ الگ ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک ایک سے زیادہ ڈویژنس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اب آپ آ جائیے ہائیسٹ لیول پر یعنی اسپیسیفک سے ہائیلی جنرل گلوبل لیول گلوبل لیول سے پرسپیکٹو کیا ہے ہمارا کہ اس کمپنی کا ایک یونٹ لاہور میں ہے دوسرا یونٹ دبئی میں ہے تیسرا یونٹ پیرس میں ہے چوتھا یونٹ سڈنی میں ہے اور پانچواں یونٹ کواللمپور میں ہے تو دیکھیے پانچ یونٹ پانچوں ایک ہی گروپ سے ریلیٹڈ ان کا کوئی کارپورٹ ہیڈکوارٹر ہوگا this could be remember now this could be a multinational organization isliye ki humne kaha lahore কোন nation pakistan humne kaha dubai কোন nation uae phir humne kaha third nation maybe france fourth maybe australian fifth maybe malaysian so we are talking about a group at the corporate level at the global level which is a multinational organization تو multinational organization کا بھی کانسپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اے کمپنی different ان ڈفرنٹ نیشن کمپنی وتھ ڈفرنٹ نیشنلٹیز آر کمنگ ٹوگیدر ٹو اچیو اے کومن آبجیکٹو یہی ڈیفینیشن تھی آرگنا تو سسٹم level کے پرسپیکٹو کے اندر آپ یہ دیکھیے گا کہ چاہے وہ ایک کمپنی ایک ہی قسم کے پروڈکٹ بنا رہی ہے مختلف ممالک میں یا ایک ہی کمپنی مختلف ممالک میں مختلف قسم کے پروڈکٹ بنا رہی ہے اس کمپنی کی پلاننگ اس کمپنی کی ویژن اس کمپنی کی مشن ٹاپ لیول پر اس کے فاؤنڈر کے ذہن میں اس کمپنی کے اوریجنل فاؤنڈرز کے ذہن میں مور اور لیس ایک ہی ہوتی ہے اور اسی کو پھر کاپٹ لیول پر نیشنل لیول پر ڈویژن لیول پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ آگے چل کر جب ہم پلاننگ کے کانسپٹ کو لرن کریں گے اس کانسپٹ کو ہم دوبارہ لے کر آئیں گے تو آئیے پھر ہم آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم دیکھیں کہ اس میں انڈیویجلس تو ہم سب سمجھ میں آ رہا ہے افراد ہیں ورکرز ہیں نان مینیجرس ہیں فرسٹ لائن مینیجرس ہیں مڈل مینیجرس ہیں اور ٹاپ مینیجر لیکن اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہوں گی کہ آرگنائزیشن ایز اے سسٹم اور سسٹم کے لیے ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کم از کم تین کمپونیٹ تو ضرور ہوں ان پٹ تھرو پٹ آؤٹ پٹ اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم لیں تو پھر کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو سسٹم کو ذہن میں رکھیے کو زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی سسٹم کا لفظ ذہن میں آئے اپنے آپ کو اپنی باڈی کو ایک سسٹم سمجھیے گا اور دیکھیے پھر آپ کی باڈی کے اندر کتنے کمپوننٹس آپس میں مل کر انٹیگریٹ ہو کر فنکشن پرفارم کر رہے ہیں یہ نہیں بالکل ایسی بات ہے کہ آپ بیٹھے پرنسپلس آف مینجمنٹ کا کورس پڑھ رہے ہیں اور اس وقت کڈنی لور برین ہارٹ لنگس آپ کے ہینڈ یہ سب آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں یو آر اٹینٹو ٹو لرن دس اگر تھوڑی دیر کے لیے اگرچہ میرا خیال ہے آپ کو کڈنی کا فنکشن نظر تو نہیں آ رہا اگر تھوڑی دیر کے لیے کڈنی آپ کی آپ سے ناراض ہو جائے کہ میں تو فنکشن نہیں کرتی تو امیڈیٹلی اللہ نہ کرے ان سے پوچھیے کہ کڈنی میں پھر جب گردے کا درد کڈنی جب مال فنکشن کرتی ہے تو فورن وہاں سے درد اٹھتا ہے فوراً وہاں سے دھواں اٹھتا ہے یاد رکھیے گا دھواں یا درد یا ہم لینگویج میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ سائن ہے کہ کچھ مال فنکشن ہے اس اور گن کے اندر اس یونٹ کے اندر خیال رکھیے کہیں بھی درد یا دھواں اٹھے تو آپ کو ایز اے مینیجر کیا کرنا ہے کس فنکشن کو پرفارم کرنا ہے کیسے اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے کیونکہ سسٹم کی ایفیشنسی اس سے ایفیکٹ ہوتی ہے جب گردے کا درد ہوتا ہے بلکہ گردے کا درد بہت دور کی بات ہے جب سر کا درد ہوتا ہے تو آپ کی ایفیشنسی ایفیکٹ نہیں ہوتی مت کہیے ڈونٹ ٹیل می دین یو ہیو ہیڈ ایک وین سم بڑی کریٹ ہیڈ یو یور ایفیشنسی ڈز ناٹ گیٹ افیکٹ نو اٹ ڈز گیٹ افیکٹ اینڈ وی لائک ٹو لرن دی مینجمنٹ اف سم تھ دس ہیپن ہاؤ کین وی مینیج لیٹس گو فار اٹ دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی آرگنازیشن ایز اے سی ہم نے كہا كچھ ان پٹس ہوں گی وہاں کی بورڈ ان تھا كمپیوٹر سسٹم میں اگر آپ انسان کی ایگزامپل لے لیں تو ہم کہتے ہیں نا جی فائیو سینسز باز سكس سینس كی بھی ہم بات كرتے ہیں لیکن كم از كم پانچ تو ہم میں سے سب کے پاس ہوتے ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی کامن سینس بھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی کامن سینس اتنی کامن بھی نہیں ہوتی اور لیکن اگر کامن سینس صحیح طرح سے استعمال کر لی جائے تو بلیو می اٹ بیکمس این انٹیلیجنٹ اور سکس سینس کی بھی ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں لیکن یہ سب ان پٹ ہے یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں آئیز دے آر ان پٹ فار واٹ کس قسم کی ان پٹ یہ لیتی ہیں ویژل سگنلس آپ کے کان وٹ کائنڈ آف سینسر دے آر وٹ کائنڈ آف انپٹ دے ٹیک کون سے سگنل ہوتے ہیں یہ بلکہ کہنے دیجیے مجھے کون سا ڈیٹا ہوتا ہے یہ audio آڈیو ڈیٹا سو فار آڈیو ڈیٹا یو یوز یور ایئرس فار ویژل ڈیٹا یو یوز یور آئیز اینڈ دین سو اون سو فور تو ان لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں کی تو اس کے تین کمپوننٹ تو مسٹ ہیں ان پٹ ٹرانسفرمیشن پروسیس یعنی تھرو اور آؤٹ پٹ لیکن ان تینوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم ایک چوتھا کمپوننٹ یعنی ان پٹ تھرو آؤٹ پٹ اب ایک چوتھا کمپوننٹ ہم لے کر آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک وی لائک ٹو گیٹ اے فیڈ بیک بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ اور میں بھی فیڈ چاہتے ہیں فیڈ کیوں چاہتے ہیں یعنی آپ یہ کورس لرن کر رہے ہیں میں آپ کا ایگزام لیتا ہوں میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں آپ کو کوئز دیتا ہوں وٹ از اٹ اٹس ا فیڈ بیک آئی ووڈ لائک ٹو نو بائی لوکنگ ایٹ دی آنسر آف یور ایگزام اور دا کوز اور دی اسائنمنٹ وٹ از یور پرفارمنس یو آئی ول لک ایٹ دی آؤٹ پینڈ آئی ول سی ویدر گول اچیوڈ اور ناٹ اسی طرح سے ایٹ the اینڈ آف دا کورس دیر ول بی فیڈ بیک فار دا کورس تو یہ فیڈ بیک کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک چوتھا کمپونیٹ ہے سسٹم کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بڑھانے کے لیے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجیے اگر میں آپ کا quiz نہ لوں آپ کا مٹرم نہ لوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کو لرننگ کی ایفیشنسی کا کرو یعنی آپ کی لرننگ کا گراف کیسا ہے انلیس آئی میجر انلس ٹیک فیڈ بیک لرننگ اینڈ ان ریٹرن مائی اس پرسپیکٹو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم ہے سسٹم کو ڈیفائن کر لیجیے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ سسٹم کے اندر کچھ کمپونیٹس ہوں گے اینڈ آل آف دیز ایسا ممکن نہیں ہے کہ احمد کی باڈی میں جو کمپونیٹس ہیں وہ آپس میں تو انٹر کریں گے اس کا کڈنی اس کا لور اس کا برین اس کے لنگس احمد کو سپورٹ کریں گے لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ احمد کی کڈنی حامد کو سپورٹ کر رہی ہو احمد کا برین حامد کو سپورٹ کر دیز ٹو ڈیفرنٹ انڈیویجلس دے ہیو ٹو ڈفرنٹ سسٹمس سو ایچ سسٹم وڈ ہیو انٹر ریلیٹڈ کمپونیٹس اینڈ دے آر ہیلپنگ ود ایچ ادر آلدو دے آر انڈیپینڈنٹ بٹ دے آر ارینج ان اے مینر در دے یونیفائڈ ہول یہ سارے کمپونیٹس کڈنی لور برین لنگس آپس میں مل کر ایک باڈی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہول احمد اسی طرح سے کوئی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن آپ لیجیے اس کے جتنے انڈیویجل کمپونیٹ ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ لوجیسٹک ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ یہ انڈیویجل کمپونیٹ ہو گئے یہ سب مل کر انٹیگریٹ ہو کر ایک ہول پکچر آپ کو دے رہے ہیں اور وہ آرگنائزیشن پھر مارکیٹ کے اندر کچھ ڈلیور کر رہی ہے سسٹم تھوڑی نے ہمیں کیا بتایا تھا بالکل ایکزیکٹلی exactly یہی چیز بتائی تھی کہ اٹ پرووائڈس اے جرنل اینڈ اے براڈر پکچر آف وٹ مینجرز ڈو ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسپیکٹو آف دی ہم نے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھھیوری بھی دیکھی اس کے پرنسپلس بھی دیکھے سائنٹفک مینجمنٹ بیوروکریٹک مینجمنٹ کوانٹیٹیو مینجمنٹ اور سسٹم تھوڑی سسٹم تھوڑی نے ہمیں یہ بتایا کہ انٹر ریلیٹ کمپونیٹ کو اگر آپ نے آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کو پھر یوز کیجیے بد دم ٹو گیدر لیٹ دم کمیونکیٹ لیٹ دم کوپریٹ ان دا فارم آف اے سم اینڈ لیٹ ایچ پارٹ so you will have the excellent output you will have the quality product and you will have the quality service دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ جس آرگنائزیشن کے کمپونیٹس آپس میں کوالٹی پروڈکشن دیں گے کوالٹی سروس دیں گے جس کمپنی کے workers managers, machines materials, money مختلف نام لے دیے نا میں نے all of them are input you put them together you use your certain functions to produce certain output that is the concept of system theory let's learn in a bit more detail when we speak of a system what does it mean humne input throughput output ke sath sath ab chautha component kaha tha kaun sa? feedback let's look into the detail now input ke andar پوٹنگ سسٹم کے اندر تو ہم نے کہا تھا ڈیٹا از دا ان یہاں بھی ڈیٹا ہے لیکن ڈیٹا کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں یہاں مثلاً انپٹ کے اندر نمبر ون مینجرس وہ کون سے مینیجر ہیں اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے وہ نہیں ہوں گے تو پلاننگ کیسے ہوگی ڈسیجن میکنگ کیسے ہوگی سو یو نیٹ مینیجرس اگر ساری مینیجر ہوں اور ورکرز نہ ہوں تو پھر کیسے ہوگا تو مینیجرس ورکرس Number three: equipments, machines, tools, you need them. depending upon the KIS organization can the kamurai. Any .IT. organization can there, you need computers. Manufacturing organization can there, example, Liha ले Muslim, soap producing. Soap producing organization can there, maybe you don't need computers. دی پروڈکشن یو نیڈ مکسرس مکس د انگریڈینٹس ٹوگیدر اس لیے کہ وہاں آپ کو آئل چاہیے ہوگا وہاں آپ کو کاسٹک سوڈا چاہیے ہوگا یو آر پروڈیوسنگ سوپ تو آپ کو چاہیے اس آرگنائزیشن کی نیڈ کے مطابق اچھا پھر یہ اکیوپمنٹ نیچرلی اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور طرح کا ہوگا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور طرح کا ہوگا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور طرح کا ہوگا ہاوٹ مارکیٹنگ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر میڈیا ریلیٹڈ بھی کچھ آپ کو اکوپمنٹ چاہیے تو اکوپمنٹ کی تفصیل میں ہم تھوڑی دیر بعد میں جاتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے اور کیا چیز چاہیے ہمیں فیسلٹیز اب آپ اس پورے پریمیز کو لے لیجئے اس پوری باؤنڈری کو لے لیجئے فزیکل اسٹرکچر وہ بھی چاہیے پھر اس فزیکل یو نیٹ لائٹ یونیٹ کولنگ اینڈ ہیٹنگ ارینجمنٹ آل دیز کائنڈ آف فیسلٹیز ہارب چیئرس ہاربٹ سم کر سم موورس سم ٹریکٹرس ڈپینڈنگ اپون دی آرگنائزیشن فیسلٹیز اور کیا چیز چاہیے ان پٹ کے طور پر یونیٹ مٹیریل مسل ابھی میں نے کہا تھا soap factory کے لیے یونیٹ آئل اینڈ کاسٹک سوڈا وہ مٹیریل ہے کوئی فوڈ فیکٹری ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہاں مینگو جوس بن رہا ہے تو یو نیڈ مینگوز اسی طرح سے جو مٹیریل جس آرگنائزیشن میں پروڈکشن کے لیے چاہیے وہ مٹیریل آپ کو چاہیے اچھا مٹیریل کیسے پرچیز آپ کریں گے یو نیڈ منی نا نیڈ منی ٹو پرچیز مٹیریل یو نیڈ منی ٹو پے دی سیلریز آف دی ورکرز یو نیڈ منی ٹو بائی دی اکوپمنٹ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی فسلٹیز کے اندر یونیٹ ہیٹنگ اینڈ لائٹنگ سو یونیٹ اینرجی سوپ کی ہم بات کر رہے تھے آئل اینڈ کاسٹک سوڈا کو مکس کر کے آپ کو انہیں ہیٹ کرنا ہے یونیٹ سوئی گیس گیس از دا ہیٹنگ سورس بازوکات سوئی گیس کو آپ ایز اے مٹیریل یوز کرتے ہیں کچھ پروڈکٹ بنانے کے لیے فرض کیجیے آپ کسی فرٹیلائزر فیکٹری میں دیکھیے گا یوریا بنانے کے لیے سوئی گیس اس کے بغیر یوریا فرٹیلائزر بن نہیں سکتی ایک اور نہایت اہم انپٹ جس کا بھی تک ہم نے نام نہیں لیا وہ انفرمیشن ہے اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹوینٹی فرسٹ سینچری کے اندر انفارمیشن ہیز آلسو بیکم ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ فار اینی کمپنی پروسیس از یونیڈ انفارمیشن فرام دا مارکیٹ یونیڈ انفارمیشن وٹ شوڈ بی دا لیول آف پروڈکشن اور یہ جو فیڈ بیک کی ہم بات کر رہے تھے یہ بھی تو انفارمیشن ہے اور بازوقات جب انفارمیشن نہیں ہوتی اور ڈسیژن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے یا غلط decision ہو جاتا ہے اور اس decision کی قیمت بازوکات millions میں ہمیں پے کرنی پڑتی تو please keep in mind In the days coming ahead, especially when you will enter the organizations, information is a very important resource. Achha, you remember, when we were talking management theories, so we had talked about knowledge management and learning organization. I don't go to that detail, but read in a book, how do you make information into knowledge? ایک ہی قسم کی انفر... یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سیب گرتا تو سب نے دیکھا انفارمیشن واز دیر ایوری بڈی واز لوکنگ ایٹ دیٹ انفارمیشن بٹ وین نیوٹن سا ایپل فالوئنگ ہی کیم اپ وتھ ڈفرنٹ رولس سو انفارمیشن از ریکوائڈ یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے یہ بھی تو انفارمیشن ہے نا سو انفارمیشن از ریکوائڈ آنکھیں بھی کھلی رکھیے کان بھی کھلے رکھیے بلکہ یوں کہیے کہ پانچوں سینسز اینڈ دا سکس سینس آل آر ریکوائرڈ بائی دا ورکرس اینڈ بائی دا مینیجرس ٹو میک اے گڈ سین وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو آن کر دیجیے اس کو آف کر دیجئے وہ بھی کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہتے ہیں انفارمیشن so کو اگنور نہ کیجیے انفارمیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے کسی آرگنائزیشن کے اندر بلکہ آگے چل کے جب آپ پڑھیں گے مارکیٹنگ کے کورسز کے اندر وہاں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ انٹیلیجنس دیٹس آل بیسڈ آن انفارمیشن اباؤٹ یور کمپنی اینڈ اباؤٹ یور کمپیٹیٹر کمپنیز تو یہ تمام چیزیں ان پٹ کے طور پر آ رہی ہیں اب یہ ایک کمپونیٹ ہو گیا ان پٹ دوسرا کمپونیٹ کون سا ہے سسٹم کا تھرو پٹ اب تھرو پٹ کے اندر اٹ کڈ بی دیٹ یو ٹیک the components together in the form of input, use a process, put it into a process and you will make a product. اچھا باز اوکات پروسیس اٹ مے ریکوائر ہاف این آور اٹ مے ریکوائر ون آور باز اوکات process it may require weeks and months. مثال کے طور پر ذہن میں لائیے کہ اس organization میں motorcycle بن رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل ایک موٹر سائیکل بننے کے لیے کتنے کمپوننٹس چاہیے کیسے آپ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کریں گے اس لیے کہ ایک موٹر سائیکل تو اس وقت چلائے گا جب اس میں آپ تمام چیزیں فٹ کر دیں گے اب آپ ذرا ایک آٹو کی طرف آ جائیے جتنا ٹائم ایک موٹر سائیکل کو لگ رہا ہے کیا ٹرانسفرمیشن پروسیس کے اندر کار بنانے کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا سا اور اوپر آ جائیے ہائر لیول پر ہاؤ بٹ وین یو میک این ایرو پلین سم ٹائم اٹ ٹیکس منتھس اینڈ می بی ایئرس دیٹس ا ٹرانسفارمیشن پروسیس ڈپینڈنگ اب آن دی آرگنائزیشن اٹ ول ٹیک منٹس ڈیز منتھس ایئرس کہلائے گا وہ ٹرانسفارمیشن پروسیس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کون سی ہے پروسیس کون سا ہے لیکن اس پروسیس کی آؤٹ کیا ہوگی اب نیچرلی آؤٹ یا تو موٹر سائیکل ہوگی پروڈکٹ کار ہوگی پروڈکٹ لیکن یہ آؤٹ ایک سرویس بھی ہو سکتی ہے مثلاً یہ جو میں ڈلیور کر رہا ہوں یہ سروس نہیں ہے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیلیور نالج آف مینجمنٹ Information of management to you. That's a service. How about those people? When you go to the bank, they provide you banking services. Hospital kubhi jatay hai na. Kubhi kishi ko lhe kar jatay hai. Kubhi khud bhi jana pardta hai. Agarche dil to chata hai na jaya jaye. Lekin hospitals are there. What do they do? They provide you health services. ایجوکیشن سروسز ہیلتھ سروسز اچھا ابھی آپ نے چھوٹے شہروں میں تو شاید ابھی نہیں ہے لیکن بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا سیکورٹی سروسز ایسی کمپنیاں ہیں کہ جن کی اسپیشل ویئز ہیں بینکس یوز کرتے ہیں مختلف لوگ یوز کرتے ہیں ان کی سیکورٹی سروسز کو سو so آؤٹ کے طور پروڈکٹ سروس اچھا جب پروڈکٹ اور سروس ڈلیور ہو رہی ہے کسٹمرس کو کچھ ویسٹ بھی ہوتا ہوگا وہ بھی تو آؤٹ پٹ ہے نا اگر سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایفیشنسی کے مطلب یہ ہے کہ دے شوڈ بی منیمم ویسٹ بٹ آلویز در از اے ویسٹ وین یو ویٹ این دا لائن ٹائم از ویسٹڈ وین یو پلیس این آرڈر فار یور کار اینڈ دے آسک یو ویٹ فار سکس منتھس ویٹنگ ٹائم دا ٹائم از ویسٹڈ جب آپ کسی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ ٹیلر ماسٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں 6 میٹر یا 7 میٹر اس میں سے کچھ ویسٹ نہیں ہوتی آپ کا جی تو چاہتا ہے کہ بالکل ویسٹ نہ ہو اور خاص طور پر اگر وہ کپڑا بہت ایکسپینسو ہو تو ویسٹ بھی تو پھر اب ایکسپینسو ہو گیا نا تو آرگنائزیشن کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ویسٹ منیمم ہو لویسٹ ویسٹ ہو اچھا پھر آؤٹ پٹ کے طور پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے پروفٹس کیا ہیں لاس کیا ہے یہ بھی تو آؤٹ پٹ ہے نا ایسا تو نہیں کہ نقصان ہی نقصان ہوا چلا جا رہا ہے تو اس کمپنی کا کیا فائدہ جو نقصان کر رہی ہے سو دین اف وی سین دا the بیک دا لاس از گریٹر دین دا پروفٹ وی ول آسک دی مینیجر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لگتا ہے آپ کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے آپ کا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے وی آر فیسنگ loss اور جو کمپنی لاس کرتی ہے جس کمپنی کا ویسٹ زیادہ ہوتا ہے کیا خیال ہے وہ کمپنی زیادہ عرصے سروائو کرے گی پروبلی ناٹ ایک اور چیز جو ہیومن ریلیشن موومنٹ کے بعد اس تھیوری کے بعد ہمارے سامنے آئی سٹاف کی گروتھ سٹاف کی سیٹسفیکشن کہ یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے ذرا سوچ کے مجھے بتائیے کہ سٹاف کی ورکرز کی مینیجرس کی اچھا ان کو چھوڑیے آپ کی سٹوڈنٹس کی اس وقت میں سپلائر ہوں سپلائر آف نالج آپ ریسیپئنٹ ہیں آپ اس سروس کو ریسیو کر رہے ہیں کیا آپ کی سیٹسفیکشن یہ بھی ایک آؤٹ کم کے طور پر میجر ہونی چاہیے یا نہیں بتائیے مجھے یا یوں کہہ لیجیے یہ بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے بھائی میں آیا وقت پہ آیا نالج ڈیلیور کیا مینجمنٹ میں نے پڑھائی میں چلا گیا مجھے آپ سے کیا لینا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوئے یا نہیں آپ مجھے بتائیے آپ اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو آپ کا لرننگ کرو ڈاؤن جائے گا جب لرننگ کرو ڈاؤن ہوگا یو ول گیٹ اریٹیٹڈ یو ول اسپیک آؤٹ یور وڈ آف ماؤتھ ول ناٹ بی گڈ اینڈ دیٹ از دا فیڈ بیک وی لائک ٹو ہیئر ایز اے فورتھ کمپونیٹ ٹو میک دا ہول سسٹم تو عزیز طلبا طالبات چار کمپونیٹ پھر کون سے ہوئے کسی آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم دیکھنے کے لیے انپٹ اور انپٹ پٹ کی میں نے آپ کو چھ سات چیزیں بتائی ہیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں سوچیے ذرا اور کیا ہو سکتی ہیں پھر ٹرانسفارمیشن پروسیس اس تمام انپٹس کو کسی پروسس کے ذریعے سے آؤٹ کے طور پر ایک پروڈکٹ ایک سروس پروفٹ لاس نشل انفارمیشن کے طور پر ہمارے سامنے آئی اور چوتھا کمپونیٹ کون سا feedback بیک روپ دس میکس دا ہول آرگنازیشن ایز اے سم اینڈ دس ویئر یو ہیو ٹو پرفارم اینڈ دس سسٹم دس آرگنازیشن ناؤ از بیگ افیکٹ از بیگ انفلوئنسڈ بائی مینی فیکٹرس لیٹس ٹرائی ٹو لرن وٹ آر ٹھیک ہے as a system تو ہم نے سمجھ لیا اب اس آرگنائزیشن پر کون سے فیکٹر انفلوئنس کر رہے ہیں کس اینوائرمنٹ میں یہ پرفارم کر رہی ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے آئیے تو پھر دیکھتے ہیں یہ سسٹم یہ آرگنائزیشن کسی انوائرمنٹ کے اندر ہے نا لیکن اگر یہ آرگنائزیشن کہہ جی ہم نے تو سب دروازے بند کر دیے دروازے بھی بند کان بھی بند آنکھیں بھی بند تمام سینسرز ہم نے سینسر کر دیے کیا مطلب اس کا کہ سینسر جو ہے اب آپ کو کچھ انفارمیشن نہیں دے رہا کوئی ان پٹ نہیں آ رہی اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں کلوز سسٹم یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگنازیشن جو ہے ایک کلوز سسٹم ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دس سسٹم از ناٹ انفلوئنسڈ دس آرگنائزیشن از ناٹ انفلوئنسڈ اینڈ ڈو ناٹ وانٹ ٹو انٹریکٹ ود دی انوائرمنٹ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے کان میں اپنی آنکھیں میں اپنا فیڈ بیک بند کر دوں اور میں یہ کہوں I like to work in a closed system اور آپ بھی اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں گے تو نہ آپ سنیں گے نہ میں ہوں گا تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا تو ون ون سچویشن یہ ہے کہ we نیڈ این اوپن سسٹم لیٹس یو وٹ از این اوپن سسٹم اوپن سسٹم ڈرامیٹکلی and it's alert, it would like to receive the information, it would like to act on it, it would like to take the feedback and accordingly it will perform the organizations which take the inputs from their environment and transform or process this input into output and this output are distributed into the environment and each one is affecting the other. So it's an open an open system getting influence by so many different factors let's take the organization open system the environment in which it's working system is taking the feedback ye wahi teen input transformation or output tino cheeze aa gayi input output or throughput or feedback lekin ab ye charo component open چاروں کمپونیٹ انوائرمنٹ کے ساتھ ایز اے سسٹم اوپن سسٹم کے طور پر ایفیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور اینوائرمنٹ کو بھی ایفیکٹ کر رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ کہاں سیل ہونا ہے مارکیٹ میں سوال یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے انفارمیشن لینا چاہیں گے کہ نہیں کہ سیل کیسی ہے گروتھ کیسی ہے کسٹمر کیسے سیٹسفائڈ ہے پرائس کیسی ہے نیچرلی یو ووڈ لائک ٹو گیٹ ہائر سیلس بیٹر سیٹسفیکشن اور ایک اور چیز بھی ہے پانچویں وہ کیا برانڈ امیج کیسا ہے ہوگا تو وہ پروڈکٹ کا لیکن میٹلی پروڈکٹ کا برانڈ امیج آپ کی کمپنی کی وجہ سے ہوگا نا ذرا دیکھیے پھر کتنے برانڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنی چیزیں امیجیٹلی آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور اس پرسپیکٹو کے اندر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگنازیشن ایک اوپن ہے اور اینوائرمنٹ اس کو افیکٹ کر رہا ہے اور یہ اینوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہے تو وہ آرگنائزیشن جو اوپن سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں وہ زیادہ ڈائنمک ہوتی ہیں زیادہ ڈرامیٹکلی انٹریکٹ کرتی ہیں اور اسی پرسپیکٹو کے ساتھ وہ اپنے کسٹمرز کو سنتی بھی ہیں ان کو سناتی بھی ہیں ڈلیور بھی کرتی ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو امپروو بھی کرتی ہیں تو آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے چار کمپونیٹس ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور اینوائرمنٹ آرگنائزیشن پر افیکٹ کرتا ہے ابھی ہم نے مارکیٹنگ اینوائرمنٹ کی بات کی اور آرگنائزیشن مارکیٹنگ اینوائرمنٹ پر افیکٹ ہو رہی ہے افیکٹ کر رہی ہے افیکٹ خود بھی ہوتی ہے دوسروں کو بھی کرتی ہے مارکیٹ ٹرینڈس کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور وہ مارکیٹ ٹرینڈ آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتے ہیں اور مل جل کر اگر یہ فیکٹرز کو کاؤنٹر فار اکاؤنٹ فار نہ کیا جائے تو آرگنائزیشن کی اپنی سروائیول بھی کوشچنیبل ہو سکتی ہے اس لحاظ سے میرے پیئر اسٹوڈینٹس لیڈیز اینڈ جینٹل عزیز عزیز و طالبات آرگنائزیشنس کو اب ہم سسٹم تھوڑی کے پرسپیکٹو میں جب دیکھیں گے تو ایک سسٹم کے طور پر یہ سامنے آئے گا اور سسٹم ہوا میں نہیں ہے سسٹم انوائرمنٹ میں ہے سسٹم کسی ملک میں ہے سسٹم پر بہت سارے فیکٹر اثر انداز ہو رہے ہیں ہم وہ فیکٹرز لرن کرنا چاہیں گے کہ جو اس سسٹم پر افیکٹ کرتے ہیں اور سسٹم کیسے پھر اس کو ریئیکٹ کرتا ہے سسٹم کیا ریئیکٹ کرے گا مینیجرس یو ایڈ می وی ول ریئیکٹ وی ول پرو ایکٹ In a way that at the end of the day, at the end of the quarter, at the end of the year, somebody will say he or she is a good manager, his company is performing excellent, they are efficient, and the organization is effective. Thank you very much. We will continue on in the next lecture. What are those environmental factors? And we like to see them so you be ready to make good decisions and make your organization much more effective. See you until next session.